عَزُّ الْحَجُّ أَشْهُرُهُمْ مَاذُومَا فَمَنْ صَرَفَ عَنِ الْحَجِّ إِنَّ الْحَجَّ فَلَرَفَضَ وَلَا خُصُومَ قَوْلَاتِ الدَّالِ بِالْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الْ لا وتزبدوا فإنه خير الزاد تتقوا ني يا اهل القلب صدق الله العظيم ہر قسم کی ہمدو تنا تاریخ تنجید تقدیس مالک الملک رب العزت وحدہ لاشریک لائق ہے کہ جس نے اس کائنات کے نظام بڑا ہی مربوط بنایا ہے یہ اندر کدی کوئی خلل واقع نہیں ہوا کلو شہر اللہ نے ہر چیز کا جو عمل اور جو فنکشن مقرر کر مطابق کے سلسلہ جاری ہے وہ خود ہی جدوں چاہے گا اس سارے نظام بدل دے گا اس مروجہ نظام اندر اللہ نے مخصوص عبادات کے کچھ مہینے مقرر کر دیتے ہیں چو ایک بہت بڑی عبادت جس کا نام حج ہے اُدھا بھی وقت مقرر فرما دیتا سال اندر ایک مہینہ ہے جو اس عبادت کے نام نال ہی مخصوص ہے زل حج اور پھر اس مہینے دیا چند تاریخ مقرر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج یعنی حج کے دن حا تو ذل حجہ تک مقرر فرمائے اللہ کے حکم کے مطابق سبق گزشتہ جمے کے خطبے اندر سفا مربانی سہی تک پہنچ چکا ہے کہ جان والے مسافر اللہ سے گھر کا سباب کرتے اور پھر اپنے عمرے نو مکمل کرنے سفا مربا کی سرحیح کرتے ہیں نی تو گزرن تو پہلے احرام جہاں وہ عمرہ کرن تو بعد اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھل گئے جہیا پابندیاں احرام دی وجہ آئی سن کو پابندیاں ختم دی گئی تاریخ جس ویل آج آئے فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کو شخص ہر کو کچھ نسیب جہا حج دے ارادے نال پہنچ چکا ہے او صبح کی نماز پڑھے اٹھ دل حجا کی صبح فجر کی نماز پھر اس نیت نال غسل کرے کہ میں ہوں حج کا احرام پہنتا صبح کی نماز کو فارغ ہو کے احرام پہن لے لیکن مکہ مکرمہ تو نکلنا نہیں تا وقت کے سورج نہ طلوع ہو جائے بعض اوقات لا علمی کی وجہ جان والوں کو ڈرا دن تو الحمد للہ موسم کچھ خوشگوار ہے جدی اندر حج آ رہا ہے چند مہینے سخت گرمی بھی ہوں نے حج دی ڈرا ہے کہ صبح بڑی سخت گرمی ہوگی چلو تو رات ہی لے چلنے آنا نہ واقب لاہل اور جاہل حاجی حج کرنے واسطے جان والے وہ معلم سے اپنی بچت سوچ رہا ہوں دے, اپنی وہ محنت انہیں جاوضہ وصول کر لیا ہوں کٹانا چاہ رہا ہوں دے, تے یہ خراب کر رہا ہوں دے, لیکن یہ اپنی لا علمی کی وجہ دعا دنیا شروع کر دیں تیرے بچے جیتے رہ تینوں اللہ یہ کرے تینوں اللہ ہو دے چل تو سانوں ہوں لے ج جانا صبح ہے سورج دلو ہو جان تو بعد نکلنا ہے مکیوں وہ رات نہیں لے مینا اندر پہنچا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اٹھ دل حجا کا سورج مکے ادر نکلے سورج کے ہو جان تو بعد چلنا ہے مینا طرف سواری کا انتظام ہے تو سواری سے پیدل چلنا ہے تو پیدل لکھان آدمی اللہ کے بندے اللہ دیا باندیا پیدل بھی جا رہے ہوں لے اٹھ دل حجہ میں پہنچنا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ زہر تو پہلے پہلے منا اندر پہنچنا ہے نماز ادا کر اپنے اپنے وقت سے زہر عصر، مغرب عشاء اور نو دل حجہ کی فجر یہ پنج نماز اندر ادا قصر پڑھنی نے لیکن جمع نہیں کرنی اور اے ہی طریقہ سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصد خیف جڑی منہ اندر موجود ہے اگرچہ وہ کافی وسیع کر دیتی گئی ہے لیکن پھر بچاندہ ہزار تو زیادہ افراد کو دے اندر نہیں سما سکتے اور حج دے دوران تے ایک اندازے دے مطابق پنجی تو تی لکبہ مجموع دے اللہ سے بندے دنیا میں کونے کونے تو کونچے ہوئے تھے اس واسطے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ نماز مسجد خیف اندر ہی آ کے پڑھنا باہر نماز نہیں ہو گی سارے میدان بنا اندر جتنے موقع مل ہے جتنے جگہ ملتی ہے اتنے نماز پڑھ لو لیکن بہت ہی بہتر یہ ہے کہ ہر خیمے بے چند افراد مل کے جماعت کرا لکلے اکلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت کرا کے نماز پڑھنا لیکن مسجد خیف اندر جانا نہ ضروری ہے نہ بلا وجہ ایسی تگوڑ اور کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ایسا رش ہو جائے نہ جڑے اندر میں وہ اطمینان نماز پڑھ سک نہ باہر وہ اندر جا سکن۔ یہ پابندی نہیں لگائی محمد ال رسول اللہ, اللہ پانچ نمازیں اسے ادا کرنی کرنے اور اللہ کے ذکر اندر مصروف رہنا ہے وہ سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا اللہ یاد کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا شکر کرنا ہے جنہیں اپنے کاربے قربو جوار اندر حاضری دیا موقع دیتا ہے حاضری بھی توفیق بھی دیتا ہے ایک کم اللہ کی جتی ہوئی توفیق تو بغیر نہیں ہو سکتے پیسے بھی کمی نہیں لوگاں کو دیتا لوگ ہر روز جہازتے جا سکتے نہیں اور واپس آ سکتے نہیں انہیں پیسے بھی ہیں لیکن حج اللہ کی جتی ہوئی توفیق نہیں ہو سکتا ہے ویسے نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کلمہ بڑا ہی عزیز ہے بڑا ہی پیارا ہے اللہ یہ دا مفہوم ہی اے ہے لا حولہ کسے گناہ تو بچنی سکتے ولا حوتہ سے کوئی نیکی کرنی سکتے اللہ باللہ سوائے اللہ کی تیتی ہوئی توفیق اللہ توفیق دیندہ ہے کہ گناہ تو بچیا جا سکتا ہے نیکی کی طرف پڑھا ہاں جا سکتا ہے جو توق نہیں ملتی تو نہ آدمی گناہ تو بچ سکتا ہے نہ نیکی کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے اللہ تو یہ سب کچھ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا شکر کرو اللہ یاد کرو پرانی مجید کی تلاوت کرو پانچ نماز مکمل ہو گئی نو دل حجہ کی فضر پڑ گئی ہوں ایتھے بھی سورج نکل جائے تو پھر میدان اراپات کی طرف چلنا یہ ہے سنت محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. <coughs> سورج کے طلوع ہونے اراپات کی طرف جانا نو ذل حجہ اور یہ دن نو ذل حجہ کا میدان اراپات پہنچنا اتے وقوف کرنا اتنے قیام کرنا شام تک یہ حج کا سب تو بڑا رکن ہے اسی اپنے ملک اندر بھی اسی دن حج کا دن ہے حالانکہ حج دن کے اٹھ تو لے تیرہ تک نے دن لیکن اسی دن حج کا دن کیا گیا ہے اور کیا جانتا ہے قرآن کے الفاظ اندر الحج الاکبر اکبر کیا گیا یہ حج کا سب تو بڑا رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنوں یہ دن مل گیا جن نے ارفات اندر وقوف کر لیا وہ حج مل گیا اگر یہ دن نہیں ملیا عرفات اندر نہیں پہنچ سکیا دا حج رہ گیا دا اگلے سال پھر حج کرنے باقی مناسک ادا کرے ان کا سواب الگ مل جائے گا لیکن حج نہیں ہوا اگر عرفات اندر نہیں پہنچے یہ مثال اس طرح ہی کہ جماعت ہو رہی ہوگی کوئی نمازی پچھو آ کے ملتا ہے اس ویلے امام رکو اندر جا چکا ہے ان کو انتظار نہ کرے کہ یہ اگلی رقت واسطے اٹھے گا کہ میں نال مل جا بلکہ حکم یہ ہے کہ جدو پہنچی کوئی شخص امام جس حالت اندر ہو گئے فورن نیت بن کے وہ حالت اختیار ہے رکو اندر امام جا چکا ہے کہ آ کے پیچھوں ملنے والا نال مل جائے نہیں ہوگی لیکن رو کے جو کچھ یہ کرے گا الگ جائے گا جب نہیں ہو بالکل اس طرح ہے وہ شخص جہاں عرفات اندر نہیں پہنچ سکیا وہ یہ نہ کرے کہ میں باقی کام بھی نہیں کرتا نہیں باقی سارے کام کرے کے سارے مناسب باقی ادا کرے میدان اور اے میدان اپنی خیر و برقت کے لحاظ میدان ہے یہ ہی میدان ہے سے ہی میدان اندر ایک پہاڑ ہے جہاں نام جبل رحمت ہے وہ پہاڑ جیتے سارے ابا اور ساری اما بھی توبہ قبول ہوئی حضرت آدم اور حضرت حبا علیہ السلام بھی توبہ اس میدان اندر جبر رحمت اللہ نے قبول فرمایا جنت سے نکلن تو بعد زمین سے اترن تو بعد باپ الگ جگہ اتار دتا گیا اما الگ جگہ اتار دیتی گئی ایک روایت ہے کہ تین سو سال تک انہوں کی آپس اندر ملاقات نہیں ہو سکی وہ کتنے رو رہا ہے وہ کتنے رو رہے واسری رب اصا اپنے آپ سے بڑا ظلم کرد کی نہیں کی تُو تے کوئی ظلم نہیں کیتا کہ سانو زمین خود اللہ سانو تاف نہ کیتا تے اپنی رحمت نہ فرمائی تے جس طرح اج دیا رو رہے ہاں الگ الگ ہاں ایک دوسرے تو جدا ہاں ابھی تو آخرت اندر بھی اس طرح نقصان پان والے جو ہو جا گے اللہ سانو اس نقصان کو پہنچا لے تین سو سال کا عرصہ گزر گیا اللہ نے جدوں چاہا آدم کو بھی اس میدان اندر لے آتا ہبا پہنچا دیتا ارے مسلام اور اس پہاڑی دے قریب جبل رحمت دے قریب فتح علیہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اصل سو قبول مواب بہت بڑی ہوئی لیکن معاف کرئے سن اصا معاف کر دونوں نے معافی منگی کیتی। تو تھی بھی جب کھل جاؤ معافی منگ لیا کرو ابھی بھی معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جدوئیے کون اپنے رب تک رجوع کری سندر فرمایا اس با سی اکل ہسا جدو کوئی غلطی کر بیٹھو جدو کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سی کوئی نا پروانی کر غلطی کر بیٹھو تو پھر نیکی کر لیا کرو فوری تو بعد بہرحال میدان اراق اندر نو جلح پہنچنا ہے اور اتر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زہر کی نماز تو پہلے پہلے آدمی پہنچتا ہے ایتھ بھی ایک بہت وسیع اور عریض مسجد ہے پاس اندر بہت وسیع اور عریض مسجد لیکن پابندی اس مسجد اندر جان بھی نہیں لگائی کہ اتنے ہی جاؤ گے تو نماز ہوئے گی ورنہ نماز نہیں ہونی میلوں کے میل فیلیا ہوا میدان ہے جی اللہ کے بندے حاضر ہوئے ہوں پہنچے ہوئے جی جگہ ملتی ہے سارا میدان ہی وقوف واسطے اللہ نے وقت کر اور فرما دیتا اللہ علیہ وسلم کہ جتھے جگہ ملتی ہے دو نماز ادا کرنی ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ لوگ سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور بڑی ضد کرتے نہے سنت کے خلاف عمل کر رہے ہوں نے ید کر رہے ہوں اتنے دو نماز پڑھنیاں نے زہر اور اثر لیکن کس طرح پڑھنی نے کثر ان جم ان دونوں نماز کثر کر کے پڑھیاں نے اور جمع کر کے پڑھنیا نے اور زہر کے وقت اندر پڑھنی آنے. جدو زہر کا وقت ہو جائے زہر اور اثر دونوں نماز اکٹھیا جمع کر کے پڑھیاں ہیں کنیا کنیا نہیں پڑھنی عام طور سے یہ بات سنتے رہنے ہاں کہ نماز قصر کی اجازت ہے لیکن در قصر ہوتی ہے اللہ نے اپنے حصے کی معافی دے دیتا رسول دیا وہ پوری ہی پڑھنی چاہیے سنی کوئی گل یا نہیں نماز ساری اللہ کی ہے اولا کی ونسو کی اکرار کروایا ہے کہ میرا نماز میرے سج تے خیرات میرا جینا میرا مرنا لاس سب کچھ اللہ واسطے یہ نہیں فرمایا کہ فرض اللہ دیں سنت میرے نفل فلانے دیں جتر فلانے دیں یہ تسیم نہیں نہ رسول اجلاس اللہ نے ساری نماز اللہ نے دونوں نمازاں میدانے والا سات جمع کر کے پڑھنی نے قصر پڑھنی نے کنیا کنیا رکت پڑیاں رسول اللہ, اللہ رابع صرف زہر دیا تے دو رکتیں نہ پہلیاں سنتا نہ بعد والی سنتا نہ کوئی نقل نہ کوئی ہوکت دو کے دو فرد حسر پہلے زہر کی جماعت کرائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقدیر کہلوا کے اثر کی نماز پڑھائی دو رکھتا یہی سنت اتنے اختیار کرنی چاہیے لیکن افسوس نل کہنا پہنتا ہے کہ جاہل زدی ہٹرم اتنے بھی نماز پوری پڑھ گئے ہیں اور زہر کی نماز زہر کے وقت پڑھ ہیں اثر کی نماز اثر دقت پڑھتے پڑھ کوئی کم بھی اللہ دہاں قبول نہیں وہ نیکی میں بنگا جدوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق نہیں کہا جائے جی اور یہ بات یہ الفاظ بار بار دہرائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضوع انی منافقہ کم خضوع انی منافقہ کم اے میرے ساتھیو اے میرے دوستو اے میرے نال مل کے حج وقت نواستے اون والیوں اج طریقہ میرے کو اچھی طرح سیکھ لو اج منافق اچھی طرح جان لو یہ طریقہ ہے محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کہ زہر اور اثر پڑی جمع کرنی پڑی یہ دن خصوصی دعاوسے سارے ہی دن بڑے متبرک نے سارے مقامات بڑے متبرک نے، لیکن میدان عرفات خصوصی دعا مانا دن فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. جب اپنے رب سامنے ہوں گڑ گڑاؤ جنہ نے تنوع الوداع اور رخصت کیتا ہے انہوں نے بھی یاد رکھو اپنیاں دعا چیز اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں وہاں نے بھی دعا کرو اپنے واسطے بھی دعا کرو اپنے اہلویال واسطے دو سہباب واسطے سارے اپنی دعا اندر شریق رکھو ہتا کہ سورج غروب ہو جائے جب سورج غروب ہو جاتا ہے نماز مغرب کا وقت ہو جاتے تے بڑی جلدی کرنے سے نماز مغرب اندر حتہ کے بعد مسجد اندر ایسا بھی ہوں کہ مجزے اذان دے کے اجے نہیں پہنچیا ہوتا کہ تقبیر کوئی اور کہہ ہوتا مول صاحب نے اچھا وقت بڑا تھوڑا ہے، جلدی کرو یہ سب کچھ جہالت ہے نماز مغرب کا وقت اتنا تھوڑا نہیں اتنا مختصر نہیں ادیس اندر آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا سو کب لگ رہے قبل مغربے مغرب اپنے فرضوں تو پہلے دو نفل پڑیا کرو دو نفل پڑیا کرو تیسری مرتبہ فرمایا لے آ بھئی یہ ضروری نہیں جہاں چاہے پڑھ جدو کوئی نواں بندہ مسجد نبوی اندر آ رہا سا جنہیں ابھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوں کہ وہ آ کے پوچھتا سی کہ جماعت ہو گئی ہے سحاوا نقل پڑھ رہے ہوں سر وہ یہ سمجھتا سی کہ شاید فرض پڑھ چکے ہیں اور یہ سنتا پڑھ رہے ہیں بعد والی کہ ابھی کیا کہ نہیں بڑا مختصر وقت ہے مزم بھی پہنچے تک بھی کہہ دیا ہوں سنت کی میں کہنے اندر سورج غروب ہو جائے نماز مگر پڑھے بغیر اتو چلنا نماز نہیں پڑھنی تو واپس چل ہے مینا اور عرفات کے درمیان ایک مقام ہے ایک جگہ ہے جن کو قرآنی مجید کے الفاظ اندر مش آر الحرام اللہ نے بیانا اس جگہ مشعار الحرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر وہاں ہو سان ہے وہ نام ہے مزدلفہ مشعر الحرام یا ایک یہ جگہ کے دو نام ایتھے بھی ایک مسجد ہے مسجد مش آر حرام بھی ضروری قرار نہیں دیتا کہ اس مسجد اندر ہی جا کے نماز پڑھنی باہر نماز نہیں ہونی یہ بھی ایک کھلا میدان ہے ایتھے کوئی ٹینٹ کوئی خیمے کوئی کچھ نہیں صرف رات گزارنی فروایا واپس آ جاؤ اندر مشعر الحرام اندر جد پہنچو مغرب اور اشا دونوں نمازیں ایک اتنے قصر کر کے جمع کر کے عشا وقت اندر پڑھنی نماز جمع تین کر حدیث اندر تین شکل ہیں ایک جمع تقدیم ایک جمع تاخیر اور ایک جمع سوری جمع تقدیم جمع تاخیر جمع سوری تین شکل نے نماز جمع کرانا بڑے بڑے اپنے آپ اللہ میں والے جنہوں کا بڑا غلغلہ ہے دینی حلقے اور طبقے اندر زمان تو اے الفاظ سنیں گے کہ نماز جمع کیسے ہو سکتی ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ نماز وقت پر قبض کی گئی نماز جمع نہیں ہو سکتی eigentlich. قرآن اتریا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا انہوں باپ سے نہیں اتریا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے یہ آیت نہیں اتری نماز نہیں پڑھی نہیں نماز جمع بھی کیتیا جمع تقدیم کے معنی نے کہ کسی نماز کا اجے وقت نہیں ہوا قبل لوگ وقت ان دوسری نماز پڑھ لیا جائے جس طرح میدان اثر دی نماز زور ملا کے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع تاخیر کے گانے یہ کہ کتے نماز نیچے لے جا کے موخر کر کے اگلی نماز نال ملا کے پڑھیا جائے یہ ہن جمع تاخیر کی عملی صورت میدان مشعر الحرام اندر ملتلفے اندر آ گئی ہے کہ نماز مغرب نو کو ایشا ملا کے پڑھیا محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کنیاں رکتہ پڑھیا تین رقت پڑی مگر تین ڈیڑھ نہیں نا وہ تین فرد پڑے مگر اشا دے اور نال من شاہ افل یو تر بے واحدہ و من شاہ افل یو تر بے تراسا و من شاہ افل یو تر بے خم سا و تر جہدہ جی کرے ایک پڑ لو جا جی کرے تین پڑ لو جا جی کرے پانچ پڑ لو جہاں چاہ ست پڑ لو جا جی کرے نو پڑ لے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے دو تین چار دن نوٹ کیا کہ وہ ایک ہی فتر پڑھتے ہیں انشادی نماز تو بعد بس گیا آئے ہوئے نماز کو کہن لگا حضرت جی میں پرسوں بھی دیکھتا رہا کل بھی دیکھا ہے اب بھی دیکھا ہے ہر روزی ایک ہی مطر پڑھتے انہیں یہ حدیث پڑھ کے سنائی فرمایا کہ تین فرض پڑھ لو مغرب سے دو فرض پڑھ لو ایشا دے ایک مطر پڑھ لو نماز مکمل ہو گئی ٹیکارہ رکاطوں سے بغیر ایشائی مکمل نہیں نہ ہوتی پہ بیٹھ کے ہی کھڑی جان نماز کون پڑھتا میں رمضان اندر آنا ہونا کہ سارے اٹھ ترا دیا پڑھ لو اگلے دن بالکل ہی پڑھنے تو جاؤ بھی پڑھ دیو نہ اٹھ ہی پڑھ, پڑھ لو سنت مطابق آرام نل آہستہ تھی کہ یہ کام نہیں ہوتا چھ اندر دونوں نماز مکمل رات گزارو اللہ کا ذکر بھی کرو آرام بھی کرو کوئی حکم نہیں کہ ساری رات جا کے گزارو آرام بھی کرو اللہ کا ذکر بھی کرو اگلا دن دس دلحجہ کا بڑا مصروف دن ہے آج بہت مصروف دن دس ذی الحجہ بھی صبح ہوئی فجر کا وقت ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور خوش قسمت نے پیچھے پڑھی رضوان اللہ علیہم فجر کی نماز پڑھ کے مصنوع فکر اذکار کیا گیا وہ دعاواں پڑھیاں گئی ہیں جہیا نماز تو پڑھتے سن محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ ہر نماز تو بعد پڑھتے سن اس بعد فرمایا کہ بھائی ہوں تھی اتو واپس مینا کی طرف چلنا ہے تے رستے اندر ایک وادی آئی ہے جس کا نام ہے, ہے جبرہ فوج نوں اللہ نے اپنی ایک فوج تو مروایا اور چھوٹے چھوٹیا چڑیا ابابیل اور او دے تے اللہ نے سنگ باری کروائی اللہ ربو کبھی پورا جیل اللہ نے سارا واقعہ بیان وہ جگہ وہ واضح مزدلتے اور مینار کے درمیان آ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتو ہر ساتھی نے ستر ستر چھوٹیاں چھوٹیاں ٹینکریاں لینا لیکن اتنے نہ ٹھہرنا نہیں ٹینکری لے کے تیزی نل جلدی واضح گزر کے اگے چلے ایدی حکمت اور ایدی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جس سرزمین پہ اللہ کا عذاب ایک دفعہ اتر آنا ہے قیامت تک اون عذاب کا اثر باقی رہنا اور یہ ایک واقعہ ہو جگہ سے بھی پیش آیا ایک دفعہ آپ سفر اندر نے ایک جگہ سے رات ٹھہرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بلال ابھی ذرا آرام کر لگے لیٹن لگے ہوں سے تین جاگنا ہے قابل سارے حفاظت کرنی ہے صبح اذان دینی ہے نماز پڑھے حضرت مطابق جاگر کی کوشش کرتے ہیں کبھی نفر پڑنے شروع کر دیں گے کبھی ویسے چکر لگانا شروع کر دیں گے آخر وہ بھی اسے ہی سفر اندر اندر محمد الرسول اللہ حتیٰ کہ اوپ دے تجاوے اور اوپ دی کاشی نل علم اندر کچھ حضرت بلال بیٹھے بیسے سو گئے فجر ہوئی سورج نکل آیا اور سورج دیا چرنا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پہ آپ قبر آ کے چل دینل اُفے اور یہ آواز دے رہے نے ایں نہ یا بلال ایں نہ یا بلال کِتھے چلا گیا تھا بلال کِتھے چلا گیا تھا کرو معلوم ہے ہوندا ہے کہ اس جگہ تے کسے قوم تے عذاب اتریا ہے اُڈا اثر باقی ہے سادی اج فجر دی نماز بے وقت ہو گئی فجر دی نماز قضاء ہو گئی سامان اٹھایا قابلے جلدی نال نکلن دا حکم دیتا اگے جا کے سورج نکلے ہوئے اگے جا کے فجر دی نماز بعض جمع ادا فرمائی رسول اللہ ابھی تو یہ کسے سنتے رہنے کہ فلانے بزرگ دی واسطے سورج پیشہ چلا گیا فلانے لائی ادا آ گیا فلانے لی رک گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویڈی کوئی اور ہستی اللہ نے پیدا ہے نہ کرنی ہے کرامت تک اے ایمان ہے نا ہر مسلمان نہ نہ اللہ نے جو او دی رفتار جو دے وادی محسر چینکری لے کے فرمایا جلدی جلدی اگ نکل جانا ہے ستر ستریاں لائیا ہر صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ستریاں لیں منا اندر پہنچے آپ تشریف فرما ہے شیطان پہلی دفعہ ملیا حضرت ابراہیم علیہ مکے تو جس ویلے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے چلے نے نا بچے نیار کر کے اللہ وی راہ قربان شیتان ایک بزرگ کی شکل بزرگ کا اللہ, اللہ ہو؟ بڑا ہونہار ہے اس قسم دیا گلا کر کرا کے کہنے لگا چلے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے نو اللہ کی راہ آدر قربان کرنے چلے ای سامنے میدان ہے میں اتنے جا رہا وہ کبھی یہ بھی سنیا گیا کہ اللہ نے کسی بندے کی قربانی بھی منگی ہوگی یہ تو کوئی وہم ہے اللہ ایسے کم نہیں کرنے کا حکم دے سکتا کہ بچوں ذمہ کرو یہ تو رم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی خیر خا نہیں بد خا ہے فورن پڑیا بلا بلا دور ہو گیا تھوڑی دور اگے گئے پھر آ گیا حتیٰ کہ تین جگہ سے ملیا <سؤال> مارا نے پہلے دن دس دل صرف اور مارنی پہلی دفعہ مار آیا آپ نے فرمایا جا ہوں جا کے قربانی کرابی آئے رسول اللہ ارض کیسول میں قربانی کر آیا آپ نے فرمایا جنکریب نہیں مار لو قربانی نہیں کرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن نماؤن والے فرما رہے تو تیکرینیاں مار لیے نے قربانی کر لے جا کے دوسرا آیا تو قربانی کر لی جا ہوں جا کے کنکری مار سہولت پیشے نظر ہے اد دین فرمایا دین بڑا سوکھا ہے بڑا آسان ہے اللہ کی دی قسم دین بڑا آسان ہے اسا خود مشکل بنا اسا اپنے ااستے خود مصیبت پیدا کر لیے اللہ دین بڑا سوکھا بنا کے بڑا آسان بنا کے بیچیا ٹینکری مار لیے نے قربانی کر لے قربانی کر لی ہوں ٹینکریاں مار لو کم جس طرح ہو جانا تو پھر حجامت بنوا کے احرام کھول دینا بنوا کے یہ کام ہو سکے اسی بھی آپ نے فرمایا اللہ محلین اللہ مرحمل محلکین اے اللہ جنہ نے اج اپنے سارے بال منڈوا دیتے تے رحمت فرما فرمایا تیسری مرتبہ بھی فرمایا ول مقد سرین اللہ, اللہ, اللہ جنہوں نے بال کٹوائے, فیسری رحمت فرما اللہ جنہ نے کٹوائے بھی رحمت فرما حجامت بنوا کے احرام کر کے اپنا عام لباس اپنا اپنا علاقائی لباس جس طرح کا کوئی پہنتا وہ پہن لو اس بعد مکہ مکرمہ آ ہے مکہ مکرمہ آ کے بیت اللہ کا اس طرح تواف کرنا ہے جس طرح تواف قدوم کی تباہے کدو کیتل پہلاف کیا لیکن ہوں احرام نہیں بنیا ہوا کندا ننگا نہیں کرنا دبا پے کدو مندر سے کندھا ننگا کیچل تھی نا ہوں کندھا نگا کرنے کی ضرورت نہیں تواف کرنا ہے اس بعد سفا مرفی ڈائی کرنی جس طواف اور سعی تو فارغ ہو جاؤ اگر فرضی نماز کا وقت ہو چکا ہے یا دو چار دس منٹ والا ٹھہرن کی حالانکہ بیت اللہ ایک نماز ایک لکھ نماز برابر ہے کوئی شخص یہ سوچ کے کہ چلو میں اصل میں فارغ ہو گیا کم کر کے مگر شاد دونوں نماز اتنے پڑھ کے رات نو چلا جا نیکی حاصل نہیں کر رہا وہ اللہ کے رسول مینا پہنچ جا دس دل حجا گزر گئی اگے کل گیارہ دل حجا آ جا گیارہ دل حجا بارہ دل حجا اور تیرہ دل حجا تین دن ہجے حج دے باقی نے اللہ نے قرآن اندر فرمایا فمن تعجل يومين فلا ومن فلا شخص دو دن اندر اپنا کام مکمل کر لو واپس مکے چلا جائے کوئی گناہ نہیں جہاں تین دنوں سے بھی کوئی گناہ نہیں شرط ایک ہے لمن تکا دل اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوئے کوئی مطلب مطلب ہوق یا پرہیزداری ہو ایس آیت اندر جہاں میں شروع اندر پڑھی اس تو بعد اللہ نے فرمایا دوں اس ویلے حج کا ارادہ کر لگو حج سفر اختیار تے اپنے سفر خرچ نہ لیا کرو زیادہ راہ نال لیا کرو فرمایا جا دو دن آنگر اپنا کام مکمل کر لے جلدی ختم کر لو مکے آ تک دو دن ہوں کہ گیارہ اور بارہ ومن اکثر جہاں تین دن چکمل کرنا چاہے پلا اس محلے وہ تین دن چکمل کر کے مکے آ جائے کم کی کرنا مینا اندر قیام پذیر رہنا نمازاں اپنے اپنے وقت سے پڑھنیاں نے قصر کر کے پڑھنی ہر روز گیارہ بارہ تیرہ تین دنوں کا اتنے کام کی ہے اللہ کا ذکر تے ہے ہی نہ وہ تے چلتا رہنا لیکن ایک خاص کم یہ ہے کہ ہر روز سورج دے ڈلن تو بعد سورج جلن تو پہلے نہیں سورج ڈل جائے تو پھر ہر جمرے پہ, ہر اس پہ جتھے, جتھے شیطان ملے آئے جا کے ست ستری دے جگہ ایک ایک کی ہاتھ چ ل کے وہی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ مینار بنا دیتے ہیں برج بنا دیتے ہیں اور ہوں تو سہولت واسطے وہ ڈبل سٹوری کر دیتا گیا تھلے بھی بارو, بھی کھڑے ہو جاؤ. ست دوسری جگہ ست تیسری جگہ ایک کم سورے چلن تو بعد شروع ہونا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے دیر ہوئے گی ٹھنڈ ہوئے گی چلو میں اپنے جا کے کینکریاں مارا کہ او محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دی خلاف ورزی کر رہا ہے سورج چلن بعد یہ شروع ہونا کم یہ تین دن تین جگہ ست ست کینکریاں مارنیاں نے یعنی اکی کینکریاں روز مارنیاں نے تینوں دنوں تری ہو گئی ہوں سات پہ مار لیے اللہ فرمان جن جلدی کر لی دو دنوں یہ مسئلہ بھی ذرا سے نشی ہے کرن والا ہے اکثریت چونکہ بارہ نو ہی واپس آ جانگی بہت تھوڑے لوگ نے جڑے تیرہ تک ٹھہرے کوئی حرج نہیں بارہ واپس آنے کی اجازت قرآن اندر اللہ نے دے دیتی. لیکن کام مکمل ہونا چاہیے کمکری بارہ تاریخیاں بھی مارنیاں نے تیرہ دیا بھی مارنیاں پہلے کھڑے ہو کے تے اے نیت کر کے کہ اے ست کی بارہ تاریخ دیا نے ایک ایک کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بارہ والا سات مار لو پھر اسی جگہ سے اے نیت کر کے کہ اے والیاں کینکریاں میں ہوں مارن لگا پہلے ست بارہ دیا پھر ست تیرہ دیا تین ہی جگہ تے اپنا کم اے مکمل کر لو تے اثر کی نماز تو فارغ ہو کے اثر پڑھ کے مکے آ جاؤ بارہ تاریخ نو اللہ نے اجازت دی 13 تاریخ لو کوئی شخص آنا تیرا تیرا آ رہا تھا وہ 12 دیاں کینکریاں 12 نو مار لوے 13 دیاں 13 مار لوے اور اثر تو بعد میں کیا جائے کوئی حد نہیں اللہ نے یہ بھی اجازت قران اندر دی ہوئی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہی مناسک صحابہ نو سکھائے اچھی طرح ذہن نشین کرائے عملی نمونہ سامنے پیش کیتا اور فرمایا خذو عنی مناسککم حج دے طریقے نو اچھی طرح سیکھ لو سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ابھی ایسے نہ ہو سکیے اس طرح جمع نہ ہو سکیے کیونکہ ایسے کرائم ایسا نشانیاں ایسا علامت شروع ہو چکی ہیں اشارات مل رہے سن خصوصا جس ویل یہ صورت نازل ہوئی تنوی رب اِنَّهُ كَانَ <دَوَّابَا> کہ جس ورے اللہ کی مدد آئی اللہ نے پتا نصیب فرمائی مکہ فتح ہو گیا کئی میدان فتح ہو گئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اطراف اقناف تو لوگ فوجانیاں دیا فوج دے کے گروہ آ رہے ہیں مسلمان ہونے واسطے اسلام قبول کرنے تھی ہوں ذرا فسب دکھ دم کا منظر دیکھ دیکھ کے اپنے رب دیا تصبیہ بیان کرو اے میرے حدیب سب اپنے رب کا شکریہ ادا کرو ایک وقت ہو کہ تو ایس بیت اللہ بے کوئی قریب نہیں سی آج اللہ نے تو دے دیتا ہے بیت اللہ دے, دے رب دیکھا اپنے رب دیا تسبیہ بیان کروسا گرفت واسطے بوشیش منگو وہ بہت ہی زیادہ تو حدیثران ہے فرمایا کہ بندہ اگر روزانہ ستر مرتبہ بھی میرے کو میں موافی کردہ کردہ نہیں تھکا گا کہ مافی منگتا منگتا تھک جائے گا نب واہ ایسا رب ہے سا لشان ہوا سورت آبا بھی بیٹھے ہوئے وہ رو رہے ہیں وجہ پوچھی گئی نے کیا تی سورت نورنر پڑھیا نہیں یہ ہن بس کام ختم ہو گیا ہے ہن تو تیاری شروع ہے محمد اللہ اللہ فرما جمع نہ ہو سکیے میرے کو اج کا طریقہ سکھ لو اج کے ارکان اچھی طرح جان لو اج کے مناسب اچھی طرح سمجھ تو بارہ نو واپس آ جائے کوئی شخص یا تیرہ آ جائے اللہ نے دونوں سورتان اجازت دیتی ہے بشتے کے تقوی کا لباس پہنیا ہوا ہوئے اور کسی طرح ظاہر نہیں کیا جا سکتا لوگوں متکی بن بن کے نہ دکھاؤ اللہ خوب جاند ہے کہ تکوا دل اندر ہے اللہ تو سانو بھی سارےوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق حج کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اور ایسا حج مبرور کرن دی توفیق عطا فرما کہ جدی جی جزا تیرے حبیب نے یہ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی حج مبرور ان جزا الا الجنہ کہ حج مبرور دی جزا اللہ دے پاس سوائے جنت دے اور کچھ نہیں ہے ہی نہیں اللہ ایسا حج سانو بھی نصیب فرما ہے مناطق کے حج اختصار نر مکہ مکرمہ اور انہی قرمو جوار اندر جڑے مقامات اللہ کے رسول مکبو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جتھے تشریف لے گئے جو جو کچھ کیتا انشاءاللہ پھر کسی دوسری مجلہ اندر مدینہ منورہ کے بارے اندر کچھ عرض کیتا جائے گا کہ ہر مومن دا دل مدینے نال بھی اٹکیا اور لٹکیا ہوئے ہے یہ دین کامل شکل اندر کاجے تک پہنچیا انشاءاللہ مدینے نا المسلمان دی جڑی وابستگی ہے اور سنت مطابق جو کچھ اوچھے کرنا چاہیے وہ بھی ارس کیتی جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ شبیلہ ارانی تر کو دعا دی اندر خاصتہ میں نماز پر بات قصود سی طور پر بیمارہ میں صحت دعا سے دعا فرماؤ اللہ جمعی مسلمان نمو صحت کاملا آجلا عطا فرماؤے کچھ سوالات نے وعدے کے مطابق انشاءاللہ نماز تو بعد یہاں جوابات دیتے جان گے جیسے دوست بیٹھنا شوق بیٹھ آخری بات یہ ہے کہ وعدے کے مطابق بزرگ تشریف لے لیا چکے نے کافی دور تو یہاں تعاون کرنا ہے مدرسے دے سلسلے اندر اللہ تعالی قبول فرمائے اور سان توفیق دے اپنی رحمت وال یہ سرگوتے تو بہت اگے تو تشریف لیا ہے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 ماں باپاوٹ بنتے کیا جہاز کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے یہ بالکل ضروری ہے اگر مزید وزار کی ضرورت ہو ماں باپ کو لے کے یہاں آئیں آپ کی بات بھی سنیں گے ان کی بات بھی سنیں گے پھر بسوا دیں گے اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو جہاد آپ پر فرض نہیں رسول اسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں کھڑے ہوئے ایک جہادی کو واپس کر دیا تھا کہ جا کے ماں باپ کی خدمت کرو ان کی خدمت کے سے افضل جائے انہیں ساتھ لائیں ان کی بھی بات سنیں دوسرا سوال ہے کہ بیوی اگر ناصوبری ہو تیران ہو خام سے برے اخلاق سے پیش آئیں بچوں کو بدنوائیں دے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اپنی موت بھی مانتی ہے بچوں کی موت بھی مانتی ہے تو ایسی بیچ سے کیا سلوک کرنا چاہیے آپ اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں اللہ اسے رہائش دے گا دعا بھی کریں اور اخلاق سے پیش آئیں بزرگوں کو بٹھا کے اسے سمجھانے کی کوشش کریں موت ماننے کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے اصول حکمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی انتہائی مجبور ہو جائے تو صرف یہ کہہ سکتا ہے اللہ حق یہ نہیں دل حیا کوئی رزلی دل وقا کو میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرا چلے جانا بہتر ہے اس وقت مجھے یہاں سے لے گا یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے بہت دے دے اللہ مجھے باہر دے ٹھیک ہے نا تو اسے سمجھائیں اخلاق سے پیش آئے بزوگوں کو بٹھا کے معاملات درست کرنے کی کوشش یہ کسی بھائی نے اسی کتاب سے فوٹو ٹیسٹ کروا کے ایک دو سفے مجھے دیے ہیں دوہیں ایک سوال ہوا تھا کہ کیا شرمدا کو ہاتھ لگانے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو مسئلہ صرف سمجھنے کی حد تک یہ ہے کہ اگر جان ہوں کر کوئی شخص ہاتھ لگائے تو وزد ٹوٹ جاتا ہے لیکن نہاتے ہوئے بدن پر سے پانی خشک کرتے ہوئے हाथ लग जाए तो हजूर फमाते हैं यह भी किस्म का एक हिस्सा है बात कब कर कोई है, अपनी चरंदा को तो अगर वजू वैसे ही टूट जाता है हाथ लग जाने से ही गौरव फरमाए घुसले शनावत जब किया जाता है सूर अजहम तिरम ने उसका तरीका ही फरमाया है कि पहले अच्छी तरह से अक्त्या करें پھر پورا ارو کریں جس طرح نماز کے لیے اردو کیا جاتا ہے سوائے پاؤں دھونے پاؤں نہ باقی سارا اردو مکمل کریں اور اس کے بعد خوب مل کے اچھی طرح غزل کریں بلکہ یہ الفاظ ہیں ابھی شاہ شناخت جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت اور گندگی ہوتی ہے مل مل کے گندگی دور کرتا نہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو آپ فرماتے کہ نہانے کے بعد پھر وضو کرنا کیا فرمایا کہ جب نہ اسر کر لو تو آخر میں پاؤں دھو لینا کیونکہ جسم سارے کا گندا پانی پاؤں کے راستے سے نیچے اترا ہے پاؤں پلیس ہیں ان کو دھو لینا دوبارہ وضو کرنے کا حکم نہیں دیا مل مل کے نہانے اور وضو کرنے کا حکم دیا ہے ہر بال کے نیچے جنابت کا ایک فرمایا کہ مل کے لو کے ازر کرو گوگو دوبارہ کرنے کا حکم نہیں دیا یہ وہ <تصفح> پنجابی کی مثال ہے حکیم خطرہ جان, متعلقات اور کئی حزیزیں ہوتی ہیں ان سب کو پڑھ کے سب کو سامنے رکھ کے پھر مسئلے کی نوعیت پوری ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے بات بھی پنگا ہوا ہے حدیث میں کہ शर्मभा को छूने से बूसू को हो जाता है छूने से गौर करें लफक छूआ जाता है दानिकता जान रूज के इरादे से हाथ लग जाता है बेरादा छूने और हाथ लग जाने में फर्क है सिर्फ हाथ लग जाने से जिसम को मलते हुए नहाते हुए पानी खुश करते हुए बुध दुदु छूने दुदु से इरादे और शतम के साथ छूने से बुजुदित وا اخر دعوانا ان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 aur Allah jala sana paraya ke kal padra ho insha Allah ho gayi pehle aur do saal mein padra ho chalega to ho jayega aur chalega sidha karte ho abhi malay jaanon na puchna yaar chandriyo dikhane se yaar sab kuch جن جلدی ابھی کرنے کی جتنی جلدی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 आवत <laughs> नहीं <laughs>